السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کمپالر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 24 میں آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی دفعہ پارسنگ کے حوالے سے ہم نے گفتگو ڈی ایف اے کی جانب موڑی تھی اور وہ یوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایونچلی یہ جو ایل آر ون پارسنگ ہے یہ ڈی ایف اے بیسڈ ہی ہوگی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اس ڈی ایف اے کو پارسر جو ہے انٹرنلی ایک ٹیبل کی فارم میں ریپرزینٹ کرتا ہے میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ کس طرح ایک ڈی ایف اے یہاں پہ ایکشن اور وہ گو ٹو ٹیبلس کی فارم میں ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو انٹریز ہوتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے ان کی انٹرپیٹیشن کیا ہے خیر ابھی وہ ٹیبل کے بارے میں گفتگو کافی ہمیں کرنی ہے ایونچولی یہ کہ وہ ٹیبل آخر بنتا کیسے ہے لیکن یہاں پہ جو طریقہ کار ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہ پارسر جو کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اس کی مثالیں بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس ایلگردم کی جانب پھر اب کاروائی شروع کر چکے ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ ڈی ایف اے جو یہ بن جائے گا اب یہاں پہ وہ ایل آر ون کا جو معاملہ تھا جس میں یہ پرنس میں جو ون تھا اس کے بارے میں یاد ہے میں نے وہ ہینڈلز والی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آل دوس جو ہے جو پارٹس ٹیک ہے اس میں گرامر کے رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کے جو سمبلس ہیں وہ آ تو جاتے ہیں لیکن سمپلی ان کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے آنے کا یہ جواز پیدا نہیں ہو سکتا یا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے آنے کی وجہ سے پارسر جو ہے وہ کہے کہ ٹھیک اب میں ریڈکشن کر دیتا ہوں بلکہ مثال میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح بعض کا جبکہ رائٹ ہینڈ سائیڈ آ بھی گئی ہے پارسر جو ہے وہ شفٹ کر دیتا ہے یعنی کہ ایک ان پٹ سمبل کو شفٹ کر دیتا ہے اور اس چیز کے بارے میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پارسر کو اصل میں سمپلی سٹیک سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی کہ شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں اس کی خاطر میں نے یہ پھر آپ کو بتایا کہ پارسر کو اصل میں لک ہیڈ کی ضرورت پیش آئے گی اور اصل میں لک ہیڈ وہ کانٹیکسٹ والی بات ہے کانٹیکسٹ یہاں پہ ایک جنرل ٹرم ہے کہ پارسر کو ایز ایف اس کے ارد گرد گرد و نواح میں کچھ چیزیں درکار ہوں گی جس کی بنا پہ اب وہ یہ فیصلہ کرے گا اور ایل ون میں جو گرد و نواح سے اگر آپ اس مثال کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں جو چیز درکار تھی پارسر کو وہ تھی لک ہیڈ یعنی کہ ان پٹ میں ابھی آ کیا رہا ہے اور یہ وہ سمبل ہے جس کو کہ ابھی وہ پارسر دیکھے گا تو صحیح یعنی کہ میں بھی اسکینر سے کہتا ہے کہ مجھے سمپلی بتا دو کہ وہ ہے کیا کچھ اس کی مثال ایسے کہ یاد ہے جب ہم نے اسٹیک ایپسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ڈسکس کیا تھا تو اس میں پوش اور پاپ تو تھے جو کہ سٹیک کی کنفیگریشن کو ایکچولی چینج کر دیتے ہیں لیکن یاد ہے وہاں پہ ایک فنکشن ہم نے ٹاپ یا پی بھی لکھی تھی یا پیک لکھی تھی کہ اسٹیک سے ایلیمنٹ کو نکالو تو نہیں لیکن صرف ہمیں بتا دو کہ ہے کیا وہ لک اہیڈ والی بات سکینر کے حوالے سے بھی یہی ہے اور یہی بات ہم نے ایل ایل ون پارسنگ میں بھی دیکھی تھی وہاں پہ بھی یہ جو ون تھا یاد ہے وہ بھی لک اہیڈ تھا خیرنی ویز اس کیس میں اب جو پارسر کو جو کانٹیکسٹ درکار ہے وہ ہے لک اہیڈ اور اس لک اہیڈ کی بنا پہ پارسر نے پھر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس وقت کون سا ہینڈل جو ہے وہ استعمال کرے اب یہ دو باتیں جو ہیں کہ ہینڈل کون سا استعمال کرنا ہے اور لک کیا ہوگا اس کی خاطر میں نے پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں وہ LR1 آر آئٹم کی بات شروع کی تھی کہ ایونچولی جس بنا پہ یہ ہینڈل ریکگنیشن ہوگی جس کی بنا پہ پھر وہ DFA بنے گا اور فائنلی اس کو لے کے ٹیبل بنے گا اس میں اصل میں یہ LR1 آر جو ہیں ان کا ایک سینٹرل رول ہوگا لیکن ایونچولی یہ بات کہ وہ ایک ریپریزنٹیشن ہے تو آئیے اب ہم دوبارہ گفتگو ایل آر آئٹم سے ہی شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی بنا پہ بقیہ جو ڈی ایف اے ریلیٹڈ کاروائی ہے وہ کیسے ہوگی پہلے یہ سلائیڈ ذرا ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے یہ ہم نے پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں دیکھی تھی یہاں پہ میں نے ایل آر آئٹم جو ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی تھی جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ این ایل آر ون آئٹم از اور وہ پیر دیکھیے میں اب آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں پیئر میں جو ایک پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے یہ گرامر ایکس گوز ٹو ایلفا ڈاٹ بیٹا اور ہماری جو نوٹیشن ہے اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ ہینڈل ہے اور کاما اور اس کے بعد ایک سمبل اے یہ آپ کا لک ہیڈ ہوگا جو بات اب میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ جو ایکس ایلفا بیٹا ہے یہ اصل میں ایک پروڈکشن ہے ہاں اوپر جب ہے وہ تو ہےڈل کی فارم میں یہ ہمارا وہ پلیس ہولڈر ہے اور پلیس ہولڈر اور تعلق ہے اس کی پہلی چیز اے لیکن آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ یہ پروڈکشن ہمیشہ کسی نہ کسی پلیس ہولڈر کے ساتھ ہوگی اور وہ پلیس ہولڈر کی پوزی جو ہیں وہ اب آپ جانتے ہیں کہ یا شروع میں یا دو سمبلس کے درمیان میں یا بالکل آخر میں یہ آپ اس ایل آر کے ہینڈل پہ ڈیپینڈ کرے گا اور دوسری یہ بات کہ اس میں یہ جو سیکنڈ چیز ہے اے یہ اصل میں جیسے کہ یہاں پہ انڈیکیٹ کیا یہ تی ہے, اس کا مطلب میرے وہ ٹوکنز جو ہیں جو میرے ان پٹ جو سٹرنگ ہے یا اگر آپ کمپائلر کے سینس میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا پروگرام جو ہے تو ایونچولی ٹرمینل یا ٹوکنس پہ مشتمل ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ یہاں پہ اب LR1 آئٹم میں میں شامل کروں گا اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا چونکہ یہ 1 ہے اس کی بنا پہ ہم ایک لوک ہیڈ رکھ رہے ہیں لیکن ان جنرل لوک ہیڈ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور 0 بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی ریڈنگ میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کو LR0 کی ڈسکشن بھی بازار نظر آئے گی 0 کا مطلب ہوگا کوئی لک ہےڈ نہیں اس کیس میں سمپلی ہینڈل جو ہے وہ اس ایل آر آئٹم میں ہوگا اور وہ ایل آر زیرو آئٹم کہلائے گا ہماری ساری گفتگو جو ہے ہماری بکیا کاروائی ساری ایل آر ون آئٹم کے ذریعے ہی ہوگی اس لیے میں نے سٹریٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن سے بات شروع کی ہے تو اب آپ ذہن نشین یہ کر لیجئے با ایل آر ایل ون آئٹم کیا ہے اٹس اے پیئر پیئر کے دو کمپوننٹس کیا ہیں ایک پروڈکشن ہے جو کہ ایکچولی پلیس ہولڈر کی بنا پہ ایک ہینڈل کی فارم ہے اور دوسرا ایک لک ہے ٹوکن ہے جو کہ ہمیشہ ٹرمینل ہوگا اچھا اب کیا کریں اس کو لے کے جو ہمارا بلڈنگ پروسیجر ہے جو ہمارا کنسٹرکشن پروسیجر ہے وہ یہ کرتا ہے جیسے یہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دا ماڈل یوزز اے سیٹ آف ایل آر آئٹمس ٹو ریپرزینٹ ایچ فارسر اب یہ پارسر اسٹیٹ جو ہے ایکچولی یہ وہ ڈی ایف اے کے سٹیٹس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اور جو میں نے پچھلے لیکچر میں ارض کیا تھا کہ جو یہ جو کنسٹرکٹر ہے یہ پارسر جنریٹر جو ہے مینوئل ہو یا آٹومیٹک ہو وہ ایک پورا جو ڈی ایف اے ہے اس کا ایک ماڈل بنائے گا اور اس ماڈل میں ایونچلی سٹیٹس ہیں اور ٹرانزیشنز بھی ہیں تو یہاں پہ جو سٹیٹ کا حوالہ ہے اس کے کانٹینٹ ذرا دیکھیے کہ دا ماڈل یوزز اے سیٹ آف ایل آر ون آئٹمس ایل آر آئیٹم نہیں سیٹ آف ٹو ریپرزینٹ ایچ پرسر اسٹیٹ یعنی کہ ہر اسٹیٹ میں ایک سیٹ ہوگا ایل آر ون آئٹمس کا ایک سے زیادہ ہوں گے جنرلی ایک بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو اب ماڈل ہے ایونچلی جس میں یہ سیٹ ہیں اور یہ سیٹ سارے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیجیے دا ماڈل از کالڈ دا کنانک کلیکشن of, set of LR1 items ہے تو یہ بڑی لمبی سی ڈیفینےشن لیکن جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ یہ ماڈل کیا ہے یہ اس ڈی کا ماڈل ہے اور اس میں کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹس تو ہیں لیکن اسٹیٹس کے کانٹینٹ کیا ہیں ایوینچلی وہ سارا ماڈل جب بنتا ہے تو اس کا نام ہے دا کینک کلیکشن اور یہ میں میں میں نے سی سی ابریویشن اس کے لیے رکھا ہے آف سیٹ آف ایل آر اب شاید یہ لفظ کینانکل آپ کی نظر سے پہلے نہ گزرا ہو لیکن کینونیکل کا جنرلی مطلب ہوتا ہے ایک ماڈل یعنی کہ اگر آپ مذہبی زاویے سے دیکھیں یا کسی اور چیز کے زاویے سے دیکھیں تو ایک بیسک ماڈل جو ہے کسی چیز کا ایک فنڈامنٹل ماڈل اس کو کہتے ہیں کنونیکل بلکہ عیسائیت میں کیننز کا لفظ آپ نے سنا ہوگا یہ وہاں سے لفظ نکلا ہے اب یہاں پہ وہ کینونیکل والی بات کیا ہے ایک تو وہ نوٹیشنل ہے لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈی ایف اے کی سٹیٹس ہیں اس میں یہ ایل آر ون آئٹمس ہوں گے اور ان آئٹمس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہینڈلز ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لک ہیڈ سمبلز ہوں گے اب یہ کنانکل کنیکشن ہم کیسے بنائیں گے یہی اب وہ بکیا کاروائی ہے جس کی بنا پہ وہ ڈی ایف اے پھر بنے گا تو آئیے اب اس کلیکشن کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور ایونچولی ہم پھر اس ایلگردم کی جانب چلے جائیں گے ایچ سیٹ ان سی سی اکنامیکل کلیکشن ریپرزینٹس اٹیٹ ان دیوینچل پورسٹر ڈی ایف اے تو اب دو باتیں کہ ایک سیٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنے گا لیکن یہ جو سیٹس ہیں یہ کلیکشن بنتے ہیں یعنی کہ یہ اٹس اے کلیکشن آف سیٹس اور وہ سیٹ میں کیا ہے ایل آر ون آئٹمس ہیں تو اب یہ جو ساری ہائی آر کی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہم شروع ہو رہے ہیں اگر ٹاپ سے تو ایک کلیکشن سے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اکنامیکل کلیکشن اس کے اندر سیٹس ہیں اور ایچ سیٹ ناؤ جیسے کہ میں نے لکھا ہے ریپرزینٹس اٹیٹ ان دیوینچل پارسر یا جو پارسر کا ڈی ایف اے ہے اینڈ دا کنسٹرکشن آف سی سی بینس بائی بلڈنگ ا ماڈل آف دا پارسرس انیشل state اب یہاں پہ وہ بات کہ ایونچولی میں نے کنسٹرکشن کہیں سے تو شروع کرنی ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی بنیاد اس کی ہوگی ایک انیشل اسٹیٹ وہ میں بناؤں گا اور وہ اب آپ کے سامنے نظر آئے گی کہ وہ ہم کیسے بنائیں گے اور اس بنیاد کی بنا پہ ایکچولی ہم دیکھیں گے ایک پروسیجرل طریقے سے ہم یہ پوری کلیکشن بنائیں گے اس کے اندر سے وہ سیٹس بننے شروع ہو جائیں گے اور جب یہ کلیکشن بن جائے گی تو ان اے ہمارے پاس وہ ڈی ایف اے کی ساری اسٹیٹس آ جائیں گی اور پھر ان سے ہم وہ ٹرانزیکشن بھی لے آئیں گے جو کہ ایونچلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیبل میں انکوڈ کرنی ہے یہ اب بات کہ یہ جو انشیل اسٹیٹ ہے جس سے یہ کاروائی شروع ہوگی وہ کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ دی انیشل اسٹیٹ کنس آف اے سیٹ اب دیکھیے ایک اسٹیٹ ہے میں ساری اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا انکنیکل کلیکشن کی جتنی اسٹیٹس ہیں یا جتنے سیٹس ہیں اس میں سے خاص سیٹ ہے جو کہ initial state کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اب یہ دنشیل اسٹیٹ کنس آف دا سیٹ آف ایل آر ون آئٹمس کلور دیپرزینٹ دا فارسر انیشل اسٹیٹ الانگ ود اینی آئٹمس دیٹ مسٹ آلسو ہولڈ انشیل اسٹیٹ نا ٹو سمپلیفائی دا ٹاسک آف بلڈنگ دس انشیل اسٹیٹ دا کنسٹرکشن ریکوائرس گرامر ہیو اے یونیک گول سمبل اب یہ پچھلی سلائڈ اور یہ سلائڈ میں نے گفتگو تو کر دی لیکن مثال ابھی آپ کو نہیں دکھائی ابھی فی الحال یہ باتیں ذہن نشین کیجیے کہ ہم ایک انشیل اسٹیٹ بنا رہے ہیں اور یہ اسٹیٹ جو ہے یہ اکنوریکل کلیکشن کا ایک جو حصہ ہے یعنی کہ اس میں یاد ہے سیٹس ہیں تو وہ اس میں شامل ہوگا اور اس کو بنانے کے لیے ہم ایل آر ون آئٹمس کو لیں گے اور نہ صرف ایک آئٹم بلکہ ایکچولی وہاں پہ زیادہ آئٹمس ہوں گے اور فائنلی یہ کہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کچھ سمپلیفکیشن کرنے کی خاطر ہمیں اپنی گرامر جو ہے اس کو ذرا سا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا جو بات میں نے لکھی ہے ریکوائرز دیٹ گرامر ہیو اے یونیک گول سمبل اب یاد ہے گرامر میں ہمیشہ ایک گول ہوتا ہے اور وہ گول ہے جو اگر آپ باٹم اور پارسنگ کر رہے ہیں تو وہاں تک پہنچنا ہے اور اگر آپ ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ جو گول سمبل کی بات ہے وہ ہے یونیک گول سمبل میں آپ کو یہ اگلی سلائڈ دکھا دوں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اس کی ڈسکشن کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا کریں گے ہم یہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایڈ اے نیو اسٹارٹ سمبل ایس ٹو دا گرامر اینڈ ا پروڈکشن اب ہماری جو مثال چلتی آ رہی ہے ایکسپریشن گرامر کی یاد ہے اس کے بالکل شروع میں جو ایک لحاظ سے ٹاپ سمبل ہے یا اس گرامر کا جو سٹارٹ سمبل ہے وہ تو ای e ہے یہاں پہ دیکھیے میں نے اب یہ پروڈکشن ایڈ کر دی ایس گوز ٹو ایس جو تھا یہ میری گرامر میں ابھی تک موجود نہیں تھا اب میں نے اس کو لگا دیا ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بعض کا کچھ مثالوں میں میں وہ جی سمبل بھی لگا دیا کرتا تھا کہ یہ میرا وہ گول سمبل ہے اگر میں یہ کروں کہ ایک نیا سمبل لے کے آؤں نان ٹرمینل اور ایک نئی پروڈکشن جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے ہماری مثال کے حوالے سے کہ جو گرامر کامبل ہے اس کو لے کے میں ایک اور رول بناتا ہوں جس میں اب میں نے یہ نیا سمبل لگایا جس کی بنا پہ جو ہماری مثال والی گرامر ہے وہ بنتی ہے ایس گوز ٹو ای اور بقیہ جو چیز ہے وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ای گوز ٹو ای پلس پرنتس ای کلوز پر انٹ تو ایکچولی یہ جو نچلا رول ہے یہ تو پہلے تھا یہی ہماری مثال تھی اب سمپلی میں نے اس میں یہ ایک نیا رول ایڈ کر دیا ہے اصل میں باٹم اپ پارسنگ میں ہمیں اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب پارسر سکسسفلی اوپر تک ٹری بنا لے تو ٹری کی روٹ بنے گی ایک جس پہ آپ کہیں گے کہ اس گرامر کا سٹارٹ سمبل آ جاتا ہے لیکن بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹارٹ سمبل ہی ہے اس کے ساتھ ایک سے زیادہ گرامر rules ایسوسیٹڈ ہیں بلکہ ذرا واپس سلائیڈ پہ دیکھیے کہ اگر یہ گرامر میں جو ہماری تھی اس کو دیکھوں اس میں ای کو میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاپ موسٹ سمبل ہے کیونکہ ایونچلی تمام ایکسپریشن جو اس گرامر کے ہوں گے وہ اگر ادھر تک آ جائیں یعنی کہ ای پلس کلوز پرنتھس ای کلوز اوپن پرنتس ای یا ہے جس کی وجہ سے میں ان پٹ کو لیتا تھا تو میں اس کو ای میں ریڈیوز کر دوں گا لیکن مسئلہ اصل میں دیکھا جائے کہ ریڈکشن کے حوالے سے اگر میں کسی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں اور میرے پاس انٹ ہے تو تب بھی میں ای سے اس کو ریپلیس کر سکتا ہوں ریورس میں اگر دیکھیں اور اگر میرے پاس ای پلس اوپن پرنتھس ای کلوز ہے تب بھی میں اس کو ای سے ریپلیس کر سکتا ہوں تو ان دونوں میں سے کون سا کیس ہے جو کہ مجھے کہتا ہے یہ سکسیسفل ہے کون سا کیس ہے جو کہتا ہے کہ نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹ کو اگر میں ای سے ریپلس کروں تو شیورلی یا موسٹ لائکلی یہ تو اس کی پارسل کی ٹرمینیشن نہیں ہو سکتی جو موسٹ لائکلی کیس ہے وہ یہ کہ ان پٹ تھی جس میں انٹرجر آپس میں ایڈ ہو رہے تھے پرنتھس تھی اور ایونچلی کرتے کرتے کاروائی باٹم اپ کرتے کرتے ہمارے پاس فائنلی یہ آیا ای پلس اوپن پرنتس کلوز e پرنتس جس کو پھر ہم نے ای e سے ریپلس کر دیا جو کہ اب یہ رول کہہ رہا ہے یہ یقیناً لگتا ہے کہ فائنل رڈکشن ہے اب یہ جو non ہے e یہ جو, e e جو ہے کہ انٹ سے ای ای یا اس سے ریڈکشن ای e کیا ان دونوں میں سے پہلے یا دوسرا فائنل ریڈکشن ہے اس چیز سے بچنے کے لیے یا اوائڈ کرنے کے لیے یا اس مسئلے میں پڑھنے سے بچاؤ کے لیے یہ جو نیا رول ہے اس کو ہم نے ایڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے نیچے سے جو مرضی کاروائی کرنی ہے ایک دفعہ تم فائنل ای ڈیسائیڈ کر لو چاہے وہ انٹ سے بناؤ چاہے وہ دوسرے بڑے ایکسپریشن سے بناؤ جب ایک فائنل ای آ جائے گا تو اس کو میں ایس میں جب رڈیوس کروں گا تو اب میرے پاس کوئی ایمبیگیوٹی نہیں کہ میں اب فائنل سکسفل روٹ تک پہنچ گیا ہوں میرا باٹم پارٹ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پہ جنرلی یہ ایکسٹرا رول ایڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سٹارٹ سمبل کے ساتھ ایک سے زیادہ گرامر رول ایسوسیٹڈ ہیں تو پارسر کو یہ دقت ہو سکتی ہے کہ وہ فائنل ریڈکشن ایکسپٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کب اس کو ملے گی یہاں پہ اس آگمنٹڈ گرامر کی بنا پہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے اچھا اب جب یہ ہو گیا تو اب یہاں سے ہم کاروائی شروع کرتے ہیں اور ذرا اس سلائیڈ کا ٹائٹل دیکھیے کلوجر پروسیجر اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ کلوجر کی ابھی بات بھی کروں کیا آپ کو یہ لفظ یاد ہے یاد ہے جب ہم نے لیکسیکل اسکیننگ یا اسکینر کے حوالے سے گفتگو کی تھی ریگولر ایکسپریشن اور اس سے ہم نے پھر وہ ڈی ایف اے بنایا تھا ذرا وہ اسٹیپس یاد کیجئے وہ کیا تھے ہم نے اپنے ٹوکنس کو ریگولر ایکسپریشن سے ریپرزینٹ کیا تھا کیونکہ وہ ایک انسائز نوٹیشن اور بڑی پاورفل نوٹیشن تھی پھر ہم نے یاد ہے وہ تھامسنز کنسٹرکشن ایلگردم استعمال کیا تھا اس میں کیا تھا کہ ریگولر ایکسپریشنز کو لے کے ہم نے این ایف اے بنائے تھا یا این ایفیز بنائے تھے اور ان کو ایپسول ٹرانزیکشن سے آپس میں جوڑ دیا تھا اچھا اس جوڑنے کی بنا پہ ہمارے جتنے ریگولر ایکسپریشنز تھے ان کے انفیز جوڑ کے ایک بہت بڑا این ایف اے بن گئے تھے اور وہاں پہ صاف بات تھی کہ بھئی NFA جو ہے ٹھیک ہے ایکسیکیوٹ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت ٹائم کنزیوم آپشن ہے وہاں پہ پھر ہم نے اسی الگریدم میں یہ کیا کہ ایک لحاظ سے ایک کلوجر یاد ہے وہ ایپسلون کلوجر ایلگردم استعمال کیا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ این ایف اے کو ڈی ایف اے میں ریڈیوس کر رہا تھا لیکن یہ ایپسلون کلوجر ایکچولی تھا کیا اگر آپ کو وہ سٹیپس یاد ہوں تو وہ کرتا یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ کو لیتا تھا اور اس میں سے جتنی سٹیٹس ایکسیسبل تھیں ایپسلون ٹرانزیشنز پہ ان کو اکٹھا کر دیتا تھا اور یہ جو اکٹھی کی ہوئی سٹیٹس تھیں ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ ڈی ایف اے کی ایک اسٹیٹ بن جائیں گی اور وہاں سے پھر ہم نے بکیا کاروائی کی کہ ان سے پھر فردر ایپسلونس دیکھے اور یوں وہ کاروائی چلتی گئی یہ جو کلوجر ہے اصل میں کچھ وہی ہے میں نے آپ کو ابھی دکھایا نہیں نہ میں نے آپ کو وہ NFA دکھایا ہے میں ڈی ایف اے دکھا چکا ہوں لیکن اس کو بنانے کی کاروائی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ٹرمنالوجی کے حوالے سے اگر آپ کو ایک دم ذہن میں خیال آئے یہ لفظ تو دیکھا ہوا ہے یہ جانا پہچانا ہے تو واقعی بات یہی ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ وہی ایپسولان کلوجر ہے جو کہ میں ابھی آپ کو فوراً تو نہیں دکھاؤں گا بعد میں دکھاؤں گا کہ ایپسول کلوجر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو کاروائی ہے کہ کسی ریپریزنٹیشن سے سکیننگ میں ریگولر ایکسپریشن تھی یہاں پہ یہ ہینڈلز یا یہ جو آئٹم والی بات ہے ان کی بنا پہ این ایف اے بنانا اور این ایف اے سے ڈی ایف اے بنانا ٹپکلی ایک آسان طریقہ ہے ڈی ایف اے بنانے کا البتہ یہاں پہ ہم اب تھامسن الگردم تو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے لیکن کلوجر لفظ میں نے جو استعمال کیا تو فوراً ذہن میں ایپسل کلوجر والا معاملہ لے آئیے کیونکہ بات کچھ وہی ہی ہے اور یہ آپ کو ابھی صاف نظر آنی شروع ہو جائے گی تو جو بات ہے فی وہ یہ کہ ہم نے وہ جو کنامیکل کلیکشن بنانی ہے جو کہ ایونچلی سٹیٹس بنتی ہیں ہمارے ڈی ایف اے کی اس میں ہمیں کاروائی شروع کرنے کے حوالے سے ایک انیشل سٹیٹ چاہیے اور اس کو اس طرح کہ یہ جو اب میں یہاں پہ full lr item یا ایل item نہیں کہہ رہا میں سمپلی آئٹم کہوں گا لیکن اس کی فارم ذرا دیکھیے ایس گوز ٹو ڈاٹ ای کو ڈسکرائب داسل پارسل state اب دیکھیے میں نے کیا کیا ہے ابھی ابھی میں نے اپنی گرامر جو مثال کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو میں نے آگمنٹ کیا ہے یعنی کہ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے وہ کیا تھی میں نے ایک نیا گول سمبل یا ایک نیا اسٹارٹ سمبل جس کی بنا پہ یہ لیٹر s میں استعمال کر رہا ہوں اس کو میں نے انٹروڈیوس کیا یہ رول جو ہے اب اس میں دیکھیے ایک ہینڈل میں نے بنایا ہے اور ہینڈل میں دیکھیے ڈاٹ کہاں پہ ہے وہ e جو اس نئے گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کا ایک ہی سمبل ہے اس کے بالکل شروع میں اور آئٹم ہے یہ lr1 آر آئٹم ہے اور ون ہونے کی بنا پہ دیکھیے جو اس میں لک سمبل وہ ہے ڈالر تو یہ ایک اسپیشل آئٹم ہے ایل آر ویٹم ایل آر ون ایل آر ون آئٹم جس کی بنا پہ یہ ساری کاروائی جو یہ شروع ہوتی ہے اور جس کی بنا پہ اس کو میں نے اب کہا ہے کہ اٹ ڈسکرائبس دا پارسل پارسل انیشل اسٹیج دیکھیے یہ ڈسکرپشن ہے یہ پوری نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشیل اسٹیٹ میں اصل میں اور بھی آئٹمس آئیں گے یہ جو ہے اسٹیٹ وہ کیا ہے یہ جو آئٹم ہے یہ کیا ڈسکرائب کر رہا ہے اٹ ریپرزینٹس کنفیگریشن انچ ریکنائز ایس فالوڈ بائی ڈالر وڈ بی ا ویلڈ بلکہ آپ اگر یہ سوچیں کہ اگر میرے پاس اسٹیک میں ایس آ جائے یعنی کہ اسٹارٹ سمبل آ جائے اور ان جو ہے جو ایکچوئل انپوٹ اسٹرنگ ہے اس میں جو نیکسٹ ٹوکن ہے لوک ہیڈ جس کو میں دیکھتا ہوں وہ ہے ڈالر یعنی کہ اینڈ آف فائل یا اینڈ آف پورٹ وہ مارکر ہے تو اسے سے آپ کیا مطلب لیں گے یا پارسر اس کیا مطلب لے گا کہ میرا یہ جو ساری پارسینگ کاروائی تھی باٹم اپ یہ بالکل ویلٹ تھی یا یہ کہنے کا مقصد کہ میں نے نیچے سے جو کاروائی شروع کر کے ٹری کو باٹم اپ بنایا وہ فائنلی روٹ تک میں بنا پایا ہوں کیونکہ سٹیک پہ اب ایسا آ گیا ہے اور انپوٹ جو ہے وہ ڈالر ہے تو ایکچلی اس چیز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے جو آئٹم ہم استعمال کرتے ہیں سمپلی ہینڈل نہیں اب دیکھیے یہاں پہ آئٹم پہ بات چلے گی تو ذرا دوبارہ یہ دیکھیے آئٹم میں دو چیزیں ہیں ایک ہے وہ ہینڈل اور ایک ہے وہ ڈالر سمبل اب شیورلی آپ اس ہینڈل کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر پارسل میں ای e ہے اور ان پٹ جو ہے وہ ڈالر ہے تو پارسل جو ہے اب وہ فائنل ریڈکشن s ٹو e کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک یونیک رول ہے اور وہ یونیک ہے اس میں اب کوئی مسئلہ نہیں کہ کون سا ای استعمال کروں وہ تو اب یہاں پہ ختم ہو چکا میرے پاس اب یہ فائنل ای آ گیا ہے اور اگر اس ای کو میں نے پایا سٹیک میں یا میں اگر پارسر ہوں اور ان پٹ سمبل اگر ڈالر ہے تو میں فائنلی ایس گوز ٹو ای جو ہے یہ ڈڈکشن کر سکتا ہوں جس کی بنا پہ اب یہ بات کہ دس ووڈ بی ا ویلڈ پارٹس ویلڈ کا مطلب کہ جو ساری کاروائی ان پٹ سے باٹم اپ شروع ہوئی تھی وہ اب فائنلی سکسیسفل ہو گئی اچھا یہ جو بات تھی کہ یہ انشیل اسٹیٹ ہے تو اس کی بنا پہ دس آئٹم در از ایس گوز ٹو ڈاٹ ای کاما ڈالر بیکمس the کور آف دا فرسٹ اسٹیٹ ان سی سی اینڈ اٹ از لیبلڈ آئی زیرو اب یہاں پہ ذرا چند ایک اور نوٹیشن آ رہی ہے آئٹم کی نوٹیشن تو امیدہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہینڈل ہے اور لک اے ہے ایل آر ون آئٹم میں نے اب وہی بات کہ ایل آر ون یہاں پہ نہیں لکھا لیکن آپ سمجھ آئیے اور اس کی فارم کو دیکھ کے آپ یقیناً جانچ چکے ہوں گے کہ یہ ایل آر ہے It becomes دا کور آف دا state اسٹیٹ ان سی سی اکنیکل اور یہ جو اسٹیٹ ہے اس کا لیبل آئی ہے اب یہ نوٹیشن ہے اس کو آپ مختلف کتابوں میں شاید اس طرح نہ پائیں وہاں پہ مے بی اس کو سی سی زیرو کہا گیا ہے یا کوئی اور سمبل استعمال ہوا ہے لیکن اس کی خاصیت کہ اس انیشل اسٹیٹ میں یہ آئٹم موجود ہوگا اور یہ کور ہوگی آف دا فرسٹ سٹیٹ اصل میں یہ کور جو ہے یہ ایک لحاظ سے فاؤنڈیشن کو آپ سمجھے یا اگر آپ وہ اٹامک بم کی سینس میں سوچ رہے ہیں یا نیوکلئر ریئیکٹر کی سینس میں سوچ رہے ہیں تو یہ اس کا وہ ریئیکٹر ہے اسی سے وہ ساری جو کاروائی ہے فیژن کی یا ایکسپلوژن کی وہ شروع ہو رہی ہے اور وہ ایکسپلوژ ان اے سینس تو نہیں ہے لیکن کچھ انالجی یہاں پہ لاگو ہے اور جس کی بنا پہ یہ لفظ کور کو استعمال کیا گیا ہے کہ اس آئٹم کی وجہ سے یہ بقیہ ساری کاروائی شروع ہوتی ہے اور ایونچلی اصل کاروائی جو ہے وہ این ایف اے ہے ڈی ایف اے ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ اب ہم نے اصطلاح کلوجر کی استعمال کرنی شروع کر دی تو ابھی کچھ باتیں نوٹیشنل ہیں اور کچھ باتیں ڈیفینیشن کی ہیں کہ ایل آر ون آئٹم کیا ہے کنونیکل کلیکشن کیا ہے انیشل سٹیٹ کیا ہے انیشل اسٹیٹ کی کور کیا ہے اور جو ہے وہ ایک ایک آئٹم ہے ملٹیپل نہیں ہے ایک ہے اب اس کو کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ ان اینس ایک اکسپلوژ سا ہوگا کہ بہت ساری یہ بہت سارے ایل آر آئٹمس بنے گے اور ان کی بنا پہ پہ ہمارے پاس اسٹیٹس بنیں گی اور وہ اسٹیٹس جو ہیں پہ فائنلی ہمیں وہ ڈی ایف اے دے دیں گی اف دا گرامر ہیز سیورل ڈسٹنکٹ پوزیشن پروڈکشن فور دا اسٹارٹ سمبل ایچ آف دیم جنریٹ این آئٹم ان دس انشیل کور اور یہ کاروائی آپ دیکھ لیجئے مطلب لفظی طور پہ لیکن ابھی میں مثال دکھاؤں گا تو تب یہ بات سامنے آئے گی کہ کور سے ایکچولی ہم کس طرح اور آئٹمس بنائیں گے اور جو پروسیجر ہے جو وہ ایکسپلوسو پروسیجر ہے جس سے وہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہے دا کلوجر آپریشن اور ایونچلی میں اب یہاں پہ اب پورا الگردم آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ پروسیجر برتھ ان دی فارم آف فنکشن کہہ لیں یا یہ کہ کاروائی جو ہے وہ ایکچولی یہ کلوجر ہے اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کلوجر کی وہی سنس ہے جو کہ ہم نے اس وقت میں دیکھی تھی کہ کس طرح NFA پہ ہم لگا کے DFA بنا پائے تھے اب ذرا اس ایلگردم کو دیکھ لیجئے میں اب ایک لحاظ سے اس طرح نہیں کر رہا کہ پہلے آپ کو ایک مثال دکھاؤں اور پھر اس کے بارے میں جو ایلگردمک کاروائی وہ دکھاؤں یہاں پہ میں اس طرح کرتا ہوں آپ کو ایکچولی وہ کلوجر آپریشن دکھاؤں گا میں آپ کو وہ این ایف اے بھی نہیں دکھا رہا جس کے اوپر یہ کلوجر ہو رہا ہے لیکن ذہن میں رہے کہ وہ این ہے اور وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا فی یہ کہ یہ جو کلوجر آپریشن ہے وہ کیا ہے اس کو ہم ایک سیٹ دیں گے جو کہ یہ ایس سے میں نے ریپرزینٹ کیا ہے اس سیٹ کے اندر ایل آر ہوں گے یہ فنکشن اگر ہے تو اس کو ایک آرگیومنٹ آ رہی ہے آپ بے شک اس طرح سوچ لیجیے اس کو آئے گا کیا اس کو آئے گا ایک سیٹ ایس اور یہ سیٹ ایس کیا ہے ان میں ایل آر ون آئٹمس ہوں گے یہ ان کو لے کے ان کا کلوجر کرے گا اور ان سے ایک نیا سیٹ بنائے گا اور وہ ایونچلی جو ہے وہ ایک سٹیٹ بن جائے گی تو اب دیکھیے کاروائی کیا ہے اس میں ایک ریپیٹ لوپ ہے جو کہ اس ساری چیز کو چلائے گا اور ہر اٹریشن جو ریپیٹ کی اگر ہوئی تو اس میں یہ کہ فور ایچ اب یہ ایچ کے بعد ذرا چیز دیکھیے اور فوراً مجھے بتائیے کیا ہے اس میں آپ کو ایک ہینڈل نظر آ رہا ہے کوما اے یہ LR, ایل ہے اس میں اے جو ہے وہ اہیڈ ہے اب یہاں پہ میں جنیرک نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری گرامر جو ہے اس کے اندر ایکس ایلفا بیٹا ہیں یاد ہے یہ ساری باتیں جو ہیں کہ ایکس وائی جو ہیں یہ نان ٹرمینلز ہیں ایلفا جو ہے وہ ایک قسم کا ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے یہ چیز کرنے کے لیے میں نے گریس سمبل استعمال کیا ہے وہ ہمیشہ میرے نان ٹرمینلز ہیں اور فائنلی لوور کیس لیٹر جب بھی میں استعمال کرتا ہوں اس کا مطلب ایک ٹوکن یا ایک ٹرمینل جو کہ آپ کی انپوٹ میں جنرلی ہوگا اور نان ٹرمینل شیورلی آپ کی انپوٹ میں نہیں ہوں گے دہرانے والی بات ہی لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ کلیئر ہو جائے بات کہ LR1 آئٹم جو ہے وہ ایگزیکٹلی exactly ہے کیا چیز اس پیئر کو دیکھ کے اور یہ جو انکلوژ ہے یہ لوپ یہ کرے گا کہ اس اس سیٹ کو لے گا جس میں LR1 آر سے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کو اب لے گا اس آئٹم کو لے کے اس نے اب کرنا یہ ہے کہ فار ایچ پروڈکشن Y goes to gamma اب اس کی اور آئٹم کی کیا ذرا دوبارہ دیکھیے وائے دیکھیے کہاں پہ ہے وہ اس گرامر رول میں ہے اور اس کی بڑی خاص پوزیشن ہے کہ یہ دیکھیے پلیس ہولڈر ڈاٹ جو ہے یہ وا سے بالکل پہلے ہے یعنی کہ وائی نان ٹرمینل جو ہے یہ پلیس ہولڈر کے فوراً بعد ہے اور اس بنا پہ جو بھی یہ ہے میں اب اپنی گرامر رول کو دیکھوں گا یا رولس کو دیکھوں گا اور ان میں وہ تمام پروڈکشن جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وائی رکھتی ہیں اور ریمبر یہ کانٹیکس فری گرامر ہے تو ہر گرامر رول کی لیفٹ پہ صرف ایک ہی سمبل ہوگا تو وہ تمام پروڈکشن روز جس میں وائی لیفٹ پہ ہے ان پہ میں اٹریٹ کروں گا فار ایچ پروڈکشن وائی گوز ٹو گیما اب ایک ایک پروڈکشن کے لیے میں کیا کروں گا ایک اور لوپ ہے اس میں اب میں یہ کرتا ہوں کہ جو میرا آئٹم تھا اس میں دو چیزیں تھیں ذرا دوبارہ واپس آئیے یہاں پہ آئٹم میں دیکھیے کہ وائی کے فوراً بعد کیا ہے بیٹا اب بیٹا کے کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے اور دوسری چیز آئٹم میں ہے اے جو کہ لوک ہیڈ ہے میں نے ایک پروڈکشن لی اور ہر پروڈکشن کے لیے میں نے کیا کیا کہ آئٹم میں جو بیٹا تھا اور اے ان دونوں کو میں نے کنکیٹنیٹ کیا اور اس چیز کا میں یہ فرسٹ سیٹ بناؤں گا یہ وہ فرسٹ سیٹ ll1 میں بنایا تھا یہ وہی چیز ہے کہ گرامر فرسٹ سیٹ بناؤ اور یہ فرسٹ آف کورس گئے ہوں گے کہ یہ بیٹا جو ہے اگر یہ نان ٹرمینل ہے تو ان پروڈکشن سے بنے گا اگر یہ ٹرمینل ہے تو یہ سنگل وہ سمبل جو ہے پلس یا مائنس یا جو بھی ہے وہ بن جائے گا اور اگر بیٹا ایپسلون ہے تو پھر اے جو ہے یہ بھی فرسٹ میں آ جائے گا تو اب یہاں پہ ایک دم ذہن میں فرسٹ کی ڈیفینیشن اور اس کے بنانے کا طریقہ وہ ذہن میں لے آئیے کہ ہم ہر گریمر رول وائی گوز ٹو گیما یہ دیکھیے اس کے لیے ایک اور لوپ چلائیں گے جس میں ہم فرسٹ بیٹا الفا سیٹ بنا کے اس کے پھر ایک ایک سمبل جو کہ اب کیا ہوں گے یہ بھی آپ یاد کیجئے کہ فرسٹ سیٹ میں تمام سمبلس ٹرمینلس تھے نان ٹرمینلس نہیں تھے اس پہ دیکھیے فور ایچ بی جو ہے بی مینز ا ٹرمینل یا ٹوکن کہہ لیں یہ فرسٹ سیٹ بنانے پہ جو جتنے بیز مجھے ملتے ہیں ان ساروں کو لے کے دیکھیے میں کیا کروں گا میں نے یہ جو ایس مجھے ملا ہے سیٹ اس کے اندر دیکھیے میں یونین سے اور سیٹس کو ایڈ کر رہا ہوں یونین جو ہے وہ سیٹ کو یہ دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ میں سیٹ جو ہے ایس اس میں سے چیزیں نکال نہیں رہا یہ میرا فور لوپ جو اوپر تھا اس نے سیٹ کے ایک ایک آئٹم سے لے کے کاروائی کی ہے لیکن ابھی تک یہ جو تینوں لوپس ہیں اس میں کہیں پہ میں نے اس آئٹم کو سیٹ سے نہیں نکالا بلکہ اب جب یہاں پہ میں پہنچا ہوں تو دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں کہ اس میں ایک نیا اب مجھے بتائیے یہ کیا میں ایڈ کر رہا ہوں کیا میں ہینڈل ایڈ کر رہا ہوں کیا میں گرامر رول ایڈ کر رہا ہوں کہ کیا میں ایک lr1 آر ون آئٹم ایڈ کر رہا ہوں میرا خیال آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پہ اسی ایس سیٹ میں جو مجھے ایز این آرگیومنٹ ملا تھا میں اب ایک نیا آئٹم lr1 آر ون آئٹم ایڈ کروں گا اور اس کی ذرا فارم دیکھ لیجئے یہ بعد میں مثال میں ہم جب کریں گے تو یہ فارم میں آپ کے سامنے دوبارہ لے کے آؤں گا کہ جو چیز میں نے ایڈ کی ہے وہ lr1 آر آئٹم ہے اور اس کی جو فارم ہے وہ یہ گرامر رول سے بنی y goes to gamma دیکھیے اس کے اندر میں نے ڈاٹ بھی لگا دی یہ پلیس ہولڈر کہ یہاں پہ یہ انیشل جو رول جو رول کے سمبل رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ سمبل ہے یا سمبلس ہیں اس رول کے بالکل شروع میں ڈاٹ لگاؤ اور دوسری بات کہ لوک ہیڈ کو دیکھیے لک ہیڈ جو ہے وہ بی نہیں ہے بی میں نے یہاں پہ لگا دیا حالانکہ جو میرا آئٹم تھا اس میں اے ہے اچھا یہ بات میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واپس ادھر آئے یہ فرسٹ بیٹا اے اگر اس میں بیٹا جو ہے یہ فرش کریں ایپسلون ہے تو اے جو ہے وہ بھی فرش میں آ جائے گا تو یہ بھی ہوگا کہ بی جو ہے وہ اے بھی ہوگا لیکن اے کے علاوہ بھی ہوگا اور اس کو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بیٹا کے ایپسلان ہونے کی وجہ سے کچھ نئے لک ہیڈس بھی آئیں گے لیکن اب یہ تفصیل جو باتیں ہیں میرے خیال میں جب مثال کریں گے تو زیادہ مناسب ہوں گی فی الحال میں اس سٹیپس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ہر اسٹیپ میں جو اس کے کمپونیٹ ہیں وہ کیا ہے تو اسٹیپ پہ دیکھیے کیا کہ ایس سیٹ کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے نیو آئٹم وائی گوس ٹو ڈاٹ کیما کوما بی میرا ایک سمبل ہے ٹرمینل سمبل اور ایونچلی یہ تینوں جو لوپس ہیں ان کو میں تب تک چلاؤں گا انٹل ایس از انچینجڈ اب یہ ان والی بات کیا ہے میرے خیال میں یہ کافی سمپل سی ہے دیکھیے کس طرح میں وہ ٹریپل لوپ میں جو ان موسٹ لوپ ہے اس میں میں نئے آئٹم جو ہیں وہ اس ایس میں یونین کے ذریعے ایڈ کرتا ہوں یعنی کہ میں اس سیٹ کو بڑھاتا جاتا ہوں اگر میں یونین کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ سیٹ جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ایک لحاظ سے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ کی کارڈنالٹی اگر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور چونکہ میں اس کے اندر آئٹمس کو ریپلس نہیں کر رہا میں یونین سے ایڈ کر رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہے اگر ایسا ہی آئٹم بالکل ایکزیکٹلی exactly پہلے سے موجود ہے تو یونین جو ہے اس نے تو یونیک سیٹ مینٹین رکھنا ہے یہاں پہ میں یہ کروں گا لیکن یہ کہ چونکہ میں سیٹ میں سے آئٹمس کو نکالتا نہیں تو یہ سیٹ یا تو اتنا ہی رہے گا کارنالٹی کے حوالے سے یا یہ بڑھے گا اگر یہ بڑھ گیا تو میں یہ ریپیٹ لو دوبارہ چلا دوں گا اگر یہ نہیں بڑھا تو میں رک جاؤں گا اب یہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں اگر آپ دوبارہ الگریدم کو دیکھیے کہ اس الگریڈم کی کمپلیکسٹی کیا ہے یہ بھی چلیں یہاں پہ بات ہو جائے آپ ایسا محسوس کریں گے کہ تو دوبارہ ہم ایلگریڈ ایلگریڈمس میں پہنچ گئے لیکن یہ بات جو ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ الگریدم ہم بنا تو لیں ایک تو یہ بتاؤ کہ یہ ٹرمنیٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ایک کنڈیشن آپ نے سیٹسفائی کرنی ہے دوسرا یہ کہ یہ ٹائم کتنا لگ لیتا ہے اچھا اس حوالے سے آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ انالیس میں ہم کرتے یہ تھے کہ اگر لوپ کے اندر لوپ تھا تو ہمارا وہ این اسکوئر ٹائپ ایلگردم بن جاتا تھا اگر ٹریپل لوپ ہے تو وہ این کیوب ٹائپ الگ بن جاتا ہے اور یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ ایکچولی چار لوپس ہیں کہ ریپیٹ ہے پھر ایک فوریچ ہے پھر ایک اور فوریچ ہے اور پھر ایک فائنلی وہ اور فوریچ ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو آڈر این ٹو دا فور ٹائپ الگم ہے ایکچولی وہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کی دیکھیں کہ یہ جو سیٹ کے آئٹمس ہیں شروع والا جو اگر میں آپ کو واپس اس لوپ پہ لے کے آؤں یہاں پہ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایس میں میکسیمم پاسبل سیٹس کتنے ہو سکتے ہیں یعنی کہ LR1 آر جو ہیں وہ میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں اب اگر اس سیٹ کو آپ دیکھیں LR1 آر آئٹم کو اگر دیکھیں تو اس میں گرامر rules ہیں جس میں یہ ڈاٹ جو ہے یہ مختلف پوزیشن پہ جائے گا یہاں پہ یہی وہ بات آ جاتی ہے ایل جو ہینڈلز تھے پوٹینشیل ہینڈلز وہ کتنے تھے یاد ہے وہ جو کے والی اور کے پلس ون والی بات میں نے آپ کو شروع میں پریزنٹ کی تھی دوسری یہ بات کہ یہ لک سمبلس کتنے ہو سکتے ہیں شیورلی یہ تو آپ کی گرامر ڈسائڈ کر رہی ہے کہ بھئی گرامر کے جو ٹرمینلس ہیں وہ تو یہ ہیں تو ایکچولی یہ لک جو ہے یہ فائنائٹ ہے چلیں یہ بھی فائنائٹ ہے اس کے بعد ذرا اس گرامر کو دیکھیے رول کو یہ گرامر رولس بھی ہوپ فلی ہے اور شیورلی اس کی بنا پہ یہ جو فور ایچ لوپ ہے یہ بھی فائنائٹ ہے تو ایٹ لیسٹ یہ تو تسلی ہوئی کہ یہ جو ٹرپل لوپ ہے یہ انفینٹ نہیں ہے اب جہاں تک یہ بات کہ ایونچولی یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں وہ انالیس میں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں یہ آپ کتابوں میں یا بقیہ سورسز میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایونچولی یہ این کیوب یا این فور الگردم نہیں ہے ایکچولی اس سے کم ہے تو اگر میں اب یہ اس احساس کو آپ کے پاس چھوڑ دوں اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ایلگردم گزرے تو آپ اس پہ ضرور اس زاویے سے نظر ڈالیں کہ کیا یہ ٹرمینیٹ کرتا ہے کہ نہیں اور دوسری یہ بات اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے ٹائم رننگ کتنا لیتا ہے میں نے گفتگو جیسے کہ میں نے کیا، پہ تو لے گیا ہوں لیکن آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کمپائلر جو ہے اس کا فرنٹینڈ جو ہے وہ جنرلی n log n یا n اسکوائر الگریدمس اس میں استعمال کیے جاتے ہیں اور جو بیک اینڈس ہیں یا بیک اینڈ پہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ این پی الگریدم سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو پارسنگ ہے یہ فرنٹ پہ ہے چونکہ تو اس حوالے سے اب اس کلوجر کو دیکھیے کہ جو پارسر ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کاروائی کرنی پڑ رہی ہے وہ بھی جو ہے ایٹ لیسٹ این پی کمپلیٹ ٹائپ نہیں ہے تو فائنلی اب میں اگر یہ ٹینجنٹ کو کلوز کروں کہ یہ الگریدم چلے گا یہ کلوجر ایز لانگ ایز ایس جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے یعنی کہ اس میں نئے آئٹمس آتے ہیں جب اس میں چینج ختم ہوگا تو یہ کلوجر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اسٹیج پہ ہم مثال اب دیکھ ہی لیں لیکن مثال کرنے سے پہلے میں ایک یہ بات دوہرا دوں کہ یہ کلوجر والی کاروائی ہم نے کیوں کی تھی اور وہ یوں کہ ہم کنوکل کلیکشن بنا رہے ہیں اور اس میں جو انشیل سیٹ ہم نے ڈالا ہے اس میں وہ ایک اسپیشل آئٹم میں نے کہا تھا کور ہے اور وہ کور آئٹم کے کلوجر کی بنا پہ اس سیٹ کے یا اس انشیل اسٹیٹ کے بکیا آئٹمس جو ہیں وہ بنیں گے تو آئیے اب میں مثال کے ذریعے اب آپ کو وہ کلیکشن کا جو پہلا سیٹ ہے اس کے آئٹمس جو ہیں وہ کلوجر سے کیسے بنتے ہیں وہ اب دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز جو ہے اس جو کاروائی ہے اب آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہے. اچھا اس میں کروں گا یہ کہ اس ایل کے جو حصے ہیں وہ میں آپ کو بائی سٹیپ دکھاؤں گا تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اس میں فرض کریں کہ کلوزر کو میں نے کال کیا اگر وہ ایک پروسیجر ہے تو اس کو میں نے کال کر دیا اس کو میں نے سیٹ ایس دیا لیکن آپ ذہن میں یہ رہے کہ ہم ابھی بالکل شروع میں ہیں ہمارے پاس وہ انیشیل سیٹ ہے اور اس انشیل سیٹ میں سمپلی ایک آئٹم ہے وہ جو نیا اسٹار سمبل ہم نے آگمینٹڈ گرامر میں ڈالا ہے اور اس کی بنا پہ آئٹم جو تھا ایس گوز ٹو ڈاٹ ای جو ہماری مثال ہے اگر ایکسپریشن گرامر کی وہ اور جو ان پٹ سمبل اسٹیج پہ ہوگا ڈالر ریپیٹ سے آگے اب یہ فوریج لوپ جو آئٹمس کو اور فوریچ پروڈکشن جو ہے ذرا میں ان کو لے کے دیکھتا ہوں کہ ان کی بنا پہ یہاں پہ اب کیا کاروائی ہوگی تو وہ اس طرح کہ جو کال ہے ایونچلی وہ اس طرح یا اگر میں کالر ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلوجر یہ میرا سیٹ لو جس کو میں نے اب ہائی لائٹ کیا ہے یہ پرس گوسٹ ڈاٹ ای کومر ڈالر اس میں ایک آئٹم ہے یہ میرا وہ انیشل کو آئٹم ہے کلوجر میں کال کر رہا ہوں اور امید یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ ریٹرن کرے گا تو مجھے ایک سیٹ پورا ملے گا اور اس سیٹ کو دیکھیے میں نے کس میں سیو کیا آئے ناٹ میں یہ میرے ڈی ایف اے کی انیشل سٹیٹ بنے گی وہ میں نے یاد ڈی ایف اے آپ کو دکھایا تھا اس میں بھی میں نے زیرو رکھا تھا وہ اب یہاں پہ میں ایز اے سبسکرپٹ استعمال کر رہا ہوں اچھا اب اس ایلبردم کو ایز اے میں ڈی باگ موڈ میں چلاتا ہوں کہ جو ایس ہے اس میں دیکھیے کیا ہے ایس کے اندر فی الحال ایک آئٹم ہے ایس گوز ٹو ڈاٹ ای کامر ڈالر ڈالر لک ہے جو کہ اسٹیج کے اوپر اگر یہاں پہنچ جاتا ہے پارسو تو شورلی اینڈ آف ان پٹ ہے اور ڈاٹ ای ہے اچھا اگر آپ اپنے سامنے اس ایلگردم کو کاغذ پہ یا کسی چیز پہ رکھیں تو اب میں ذرا یہ میچنگ کرنے لگا ہوں کہ اس میں جو سب سے پہلا فوریج لوپ تھا وہ یہ کرتا تھا میں آپ کو ادھر لئے چلتا ہوں یہاں پہ کہ اس نے کیا یہ کہ ایکس گوز ٹو ایلفا ڈاٹ وائی بیٹا یہ فارم دیکھی کہ کیا ایس میں ایسا کوئی آئٹم ہے اور اگر ہے تو ان کو باری باری لو اور اس کی نوعیت کیا کہ ڈاٹ جو ہے وہ کسی نان ٹرمینل سے پہلے ہے سمپلی یہ تو اگر میں اسی سٹیج پہ میچ کروں تو یہ دیکھیے یہ جو آئٹم ہے نا ایس گوسٹ ڈاٹ ای اس میں دیکھیے یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ یوں اب ذرا یہ آگے آئیے کہ ایکس جو ہے وہ تو ایس سے میچ کر گیا ایلفا جو ہے وہ اگر میں ایپسلا اسیوم کروں تو وہ ٹھیک ہے وائی جو ہے وہ ای e سے میچ کر گیا اور آگے میں چلا تو بیٹا جو ہے وہ ایپسلون سے میچ کر گیا اور اے جو ہے جو کہ لک ہیڈ ہے وہ ڈالر سے میچ کر گیا تو اب اگر یہ میچنگ دیکھیں تو اس میں یہ حصے بنتے ہیں کہ وائی جو ہے وہ ای ہے ایکس جو ہے وہ ایس ہے ایلفا اور بیٹا دونوں ایپسلون ہیں اور اے جو ہے وہ ڈالر سمبل ہے اور اس کی بنا پہ جو گرامر رولز یاد ہے وہ دوسرا لوپ جو ہے وہ اب ایسے گرامر رولز کو لے گا جس میں وائی یا اس کیس میں جو ای ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا گیما ہے تو یہ وہ دو رولس ہیں جو کہ ہماری اس ایگزامپل جو ہماری ایکسپریشن گرامر فی الحال چل رہی ہے اس میں موجود ہیں کہ ای گوز ٹو ای پلس پر ای گوز ٹو انٹ یہ وہ دو رولس ہیں اب ان کی بنا پہ اگر ہم آگے چلتے ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے کہ y goes to gamma کا مطلب ایک گرامر رول نہیں ہے یاد رہے یہاں پہ فور ایچ گرامر رول لوپ تھا اس نے ایسے تمام رول کو اب لینا ہے جس میں y لیفٹ پہ ہے اور جو بھی گیما رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے اور اس کو جب لیے چلے تو اب اگر آپ لوپ اس میں واپس آئے تو جو اگلا لوپ انٹرنل موسٹ یا انر موسٹ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ فرسٹ جو سیٹ ہے اس کو بنا یا سمجھے کہ وہ کمپیوٹ کر لے گا اور فرسٹ اس کا بیٹا, اے کا اب بیٹا یاد رہے ہمارے کیس میں ابھی اب دیکھیں گے کہ وہ تو سلون ہے اب یہ جو لوپ ہے اس کی اب میں آپ کو کاروائی دکھاتا ہوں تو اب تک جو چیز حاصل ہو چکی ہے وہ یہ کہ وائی کیا ہے الفا کیا ہے بیٹا کیا ہے ایکس کیا ہے یہ ساری باتیں اب ہمارے سامنے ہے ان کو لے کے اب یہاں پہ چلتے ہیں فرسٹ آف بیٹا اصل میں بیٹا چونکہ ایپسل ہے تو یہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے انٹو فرسٹ آف ڈالر جو کہ سمپلی ڈالر ہے یہ تو چونکہ ٹرمینل ہے آپ کو یاد ہے فرسٹ کی ڈیفینیشن کہ فرسٹ آف اے ٹرمینل سمپلی دا ٹرمینل یہاں پہ یہ میں انڈیکیٹ نہیں رہا لیکن آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ فرسٹ جو ہے ایکچولی ایک سیٹ بناتا ہے میں نے فی الحال اس کا اے کے سنگل ممبر ہے اس کو میں نے سیٹ کی فارم میں تو انڈیکیٹ نہیں کیا لیکن یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ وہی فرسٹ ہے ایکزیکٹلی exactly وہی فرسٹ ہے جو کہ ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں اب اس کی بنا پہ جو ان لوپ کا جو جو باڈی تھی یا اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تھی کہ یہ جو ایس سیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرو اور وہ دیکھیے کیسے اس میں سب سے پہلے یہ تو ہے ہی یہ تو ہمیں ملا تھا یاد ہے اس کلوزر کو ہم نے اس سے کال کیا ہے کہ ایس گوسٹ ڈاٹ ای کمر ڈالر اس کو میں اب یونین کے ذریعے ایکسٹینڈ کروں گا دیکھیے کس طرح کہ اب ایل جو میرا فارمولا تھا وہ یہ کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو گیما ہے اس کے شروع میں ڈاٹ لگاؤ تو اگر میں یہ ابھی جو میں نے آپ کو دو گیما رول وائی گوس ٹو گیما رولس دکھائے تھے تو اس میں پہلا تھا ای پلس اوپن پرنتسیز ای کلوز پرنتسیز تو اس میں دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ جو شروع کا ای e ہے یا اس رائٹ ہینڈ سائٹ کے بالکل شروع میں میں نے ڈاٹ کو لگایا اور اس سے اب ایک آئٹم بنایا ہے اور آئٹم میں دیکھیے لوک ہیڈ کیا ہے ڈالر اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کیونکہ یاد ہے وہ جو فوریج گروپ ہے وہ ان تمام گرمر rules کے لیے چلے گا y goes to gamma. تو اس کی بنا پہ جو دوسرا ہے uh, LR item وہ یہ ہے کہ ڈالر e جو ہے وہ لک ہیڈ ہے اب دیکھیے کہ اس بنا پہ اصل میں سیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے لیکن ایکسٹینشن اس کی کن سے ہو رہی ہے یہ نئے آئٹمس کے ذریعے یعنی کہ اس سیٹ کے اندر اور آئیٹمز آئیں گے لیکن یہ چیز نہ بھولیے کہ وہ جو کور آئیٹم تھا ڈاٹ ای کاما ڈالر جس سے یہ ساری کاروائے شروع ہوئی تھی وہ بھی موجود ہے اب اس مناب پہ میں اب آپ کو یہ فیلحال میں یہ نہیں کہہ رہا فائنل اب یہ فائنل نہیں ہوا ابھی میں نے سمپلی آپ کو ریپیٹ لوپ کی ایک اٹریشن دکھائی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اس کی فارم ہوگی فیلحال وہ یہ ہے اور اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ تین آئیٹمز جو ہیں یہ کہاں سے آئے پہلا اس میں ہم نے خود ان سینس ڈالا تھا جس سے کاروائی شروع کرنی تھی اور یہ بقیہ دو ایل آر آئیٹم جو ہیں وان یہ اب اس کلوجر میں ایڈ کر دیے ہیں اچھا بھی یہ تھا کہ ریپیٹ لوپ جو آخر میں ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ ایس جو ہے وہ کہیں چینج تو نہیں ہوا اور اس چینج کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یونین آپریشن جو ہے وہ اس میں ایک نیا آئٹم ایڈ کر سکتا ہے اور اس پورے الگ میں ہم کسی کو نکال نہیں رہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نکالا اور ایک ڈال دیا جس کی بنا پہ ایکچولی اس کی کارڈنیلٹی تو ایک ہی ہے لیکن یہاں پہ یا تو ایک آئٹم آئے گا یا پھر اس جیسا پہلے سے موجود ہوگا اب معاملہ یہ کہ ہم نے فی حال یہ فوریچ لوپس جو ہیں ان کو تو چلا لیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایس سیٹ جو ہے یہ چینج ہو گیا اس میں دو نئے ایل آر آئیٹمس ایل آر ون آئٹمس آ گئے اور لک اہیڈ جو ہے وہ ڈالر ہے اب یہ ریپیٹ لوپ دوبارہ چلے گا کیونکہ شورلی ایس چینج ہو گیا اب دیکھیے اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے میں واپس آیا پھر اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ آئٹم تو ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں لیکن ذرا ایس کو اب دیکھیے کہ یہ وہ والا ایس اب نہیں ہے جو کہ میں انشیلی جب اس اسدہ میں یا اس فنکشن میں آیا تھا وہ نہیں یہ اب وہ ہے جو کہ پچھلے فور ایچ لوبس نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا دو نئی آئٹمس کی بنا پہ تو ایکچولی اس وقت S جو ہے items کی بنا پہ اس کی کارنالٹی تین ہے اور دوبارہ یہ جو فور ایچ لوب ہے in a sense ان سینس اون آئٹمس کو دیکھے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جن آئٹمس کو ہم پہلے ہی کور کر چکے ہیں ان کو دوبارہ ہم کیوں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح کی آپٹوائزیشن ہو سکتی ہیں لیکن جو غور طلب بات ہے کہ یہ ریپیٹ لوپ میں ایس جو ہے اس میں میں واپس اب دوبارہ آ رہا ہوں اور اس کے آئٹمس کو دوبارہ دیکھوں گا لیکن آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس دفعہ یہ فوری جو ہے یہ تین دفعہ چلے گا کیونکہ ایس تو ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اور پھر وہی بات کہ اب جو اس کی میچنگ ہے وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں لیکن اس سے پہلے کہ یہ تو ہم پہلے ہی پروسیس کر چکے ہیں ایک لحاظ سے ہم اس کو مارک کر سکتے ہیں کہ یہ والا آئٹم جو ہے ایس گوسٹ ڈاٹ ای کامر ڈالر ئٹم یاد رہے ہم صرف گرامر روز کی بات نہیں کر رہے ہم پورے آئٹم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پروسیس کر چکے ہیں اگلا جو آئٹم جو ایکچولی میچ ہوگا اس کو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ والا ہے کہ جس چیز کو میچ کر رہا ہے وہ ایکس گوز ٹو ایلفا ڈاٹ وائی بیٹا کوما اور یہ جو میں نے ڈبل ایرو سے دکھایا ہے کہ یہ اب میچ کرے گا اب یہ دیکھیے اس آئٹم کو یہ بلا کہاں سے آیا ہے یہ ہمیں نہیں ملا تھا جب یہ پروسیجر کال ہوا تھا یہ ہم نے ابھی ابھی اپنے فور ایچ لوپ میں جو پچھلی ریپیٹ لوپ کی اٹریشن تھی اس اس میں کو ایڈ کیا تھا اب دیکھیے ہم گھوم کے پھر اس اس کو کو پکڑ لیں گے اب جب ہم نے پکڑا تو اب ذرا یہ میچنگ کیجئے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو لوپ کا سینٹیکس ہے اس کے اندر کیا ہے ایل آر آئٹم جو سمجھ لیے جنیرک ہے یا ٹیمپلیٹ ہے اور وہ کون سا ایل آر آئیٹم ایکچول جو ہے جو کہ میں اپنی ایکسپریشن گرامر سے لے رہا ہوں وہ اس سے میچ ہوا اور وہ کیوں میچ ہوا کیونکہ دیکھیے ڈاٹ جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل سے پہلے ہے یہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ اب یہ لوٹ چلے گا کہ ڈاٹ جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل سے پہلے آ گیا ہے اب اس پنا پہ دیکھیے کہ ایکس جو ہے اس کیس میں ای e ہے ایلفا اس کیس میں پھر ایپسلون ہے وا آپ سمجھ گئے ہیں ای e ہے کیونکہ یہ وہ نان ٹرمینل سمبل ہے جو کہ ڈاٹ کے فوراً بعد ہے البتہ ذرا بیٹا پہ نظر دوڑائیے یہ ایکس میں دوبارہ آپ کو انڈیکیٹ کر دوں ایکس ای ہے آلفا ایپسلون ہے Y جو ہے وہ بھی کیپٹل ای e ہے بیٹا کو ذرا دیکھیے یہاں پہ بیٹا جو ہے یہ اب یہ سارے کا سارا حصہ ہے اس گرامر رول کا پلس جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ تو سمپلی میں لکھا ہوا ہے بیٹا جو ہے بکیا حصہ ہے وہ سارے کا سارا اور جو ہے اس میں ابھی بھی ڈالر ہے اب یہ میچنگ جب میں نے کی تو اگلا سٹیپ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وائی کو لے کے یعنی کہ اس کو لے کے جتنے گریمر رولس ہیں جس میں وائی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے ان کو اب میں لوں گا جو کہ میں نے اب یہاں پہ یہ دکھایا ہے اب دیکھیے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ رول تو ابھی بھی ہم نے پہلے کیا تھا اب دوبارہ کیوں بیچ میں آ گیا لیکن کلوجر تو یہی ہے اور یہ ایونچولی وہی بات کہ این میں ایفسلان ٹرانزیکشن ایکچولی ہم یہاں پہ پکڑ رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا لیکن فی الحال یہ کہ الگریدمک کاروائی کو اگر میں بالکل میکینکلی کروں تو وائی گوسٹ کی بنا پہ ایک یہ rule گوسٹ ای پلس ای پرنتس میں اور ای e گوس جو ہے یہ دوسرا آپ دیکھ لیجیے یہ دونوں جو ہے یہ اب اس کو میچ کریں گے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی بنا پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو بی in first والا لوپ چلانا ہے لیکن اس کی بنا پہ جو ایکچوئل کاروائی ہے اب تھوڑی سے مختلف کہ first A, اب یاد رہے یہاں پہ بیٹا کیا ہے یہاں پہ آپسل نہیں ہے یہاں پہ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا جو ہے یہ پورا گرامر رول جو ہے اس کا یہ حصہ ہے پلس اوپن اور ڈالر یہ میں نے سارا اب کنکیٹنیٹ کر دیا تو اگر میں کہوں کہ یہ جو پورا سمبل اسٹرنگ ہے جس میں یہ ٹرمینل نان ٹرمینلس ہیں اس کا فرسٹ کیا ہے تو شورلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ پلس ہے کیونکہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے یہ ایک نان ٹرمینل ٹرمینل اب اس کی بنا پہ کیا ہوگا یاد ہے وہ جو ان موسٹ لوپ ہے وہ اب کیا کرے گا کہ اس میں اب دیکھیے دو نئے ایل آر آئٹم ون آئٹم جو ہیں ان کو ڈالے گا لیکن ذرا ان کی شکل دیکھیے یا ان کی جو جو ان کی فارم ہے وہ ذرا دیکھیے کہ ای گوسٹ ڈاٹ ای پلس پرنتسیز ای تو آیا لیکن اب فرق کیا ہے یہ لوک ہیڈ سمبل دیکھیے اس میں پلس ہے اور اسی طرح ای گوس ڈاٹ انٹ پھر رول تو وہی ہے لیکن جو لک ہیڈ سمبل ہے وہ چینج ہو گیا ذرا غور طلب بات کہ میں نے ایس میں دو نئے آئٹمس ایڈ کر دیے اب یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ s کی اب کیا کارڈنالٹی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے جب تین تھی اب ان دونوں کو ایڈ کرنے کی بنا پہ وہ پانچ ہو جائے گی تو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ ریپیٹ لک جو ہے یہ اب کیسے چل رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم s کے اندر نئے آئٹمس ڈال رہے ہیں لیکن ایونچلی بات وہی کہ ہم کتنے ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وہ جو فرسٹ فور لوپ ہے اس میں ڈاٹ کا ایک نان ٹرمینل سے پہلے ہونا شرط ہے کہ وہ لوپ چلے گا جس کی بنا پہ انٹرنل لوپس چلتے ہیں تو اگر ایسے کوئی آئٹمس آپ نہیں ملتے ایک کلیکشن ایک میں یہ جو ایس کلوزر کو ملتا ہے تو پھر یہ ریپیٹ لوپ جو ہے یہ بھی فائنلی ختم ہو جائے گا اچھا جب یہ ختم ہوگا تو یاد ہے ہماری کال کیا تھی آئی ناٹ ایک کلوجر یعنی کہ کلوجر کو ہم نے کال کیا تھا کہ ہمیں ایک نیا سیٹ بنا کے دو جو کہ ایکچولی ایک لحاظ سے افسلان کلوجر ہی ہے اور وہ سیٹ ہم آئی ناٹ کہیں گے ابھی یہ آئی ناٹ جو ہے یہ تو ڈی ایف اے کی صرف ایک اسٹیٹ ہے ابھی بکیا اسٹیٹ باقی ہیں وہ بھی ہم اسی کلوجر کے ذریعے ایک خاص طریقے سے بنائیں گے اور چونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے یہ کاروائی ہم اس دفعہ تو نہیں کریں گے یہ ان اگلے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے میری درخواست کے آپ ایل آر آئٹم سے یہ جو کنسٹرکشن ہم کر رہے ہیں کلوجر الگردم کے ذریعے اور بقیہ جو کاروائی ہے وہ کتاب میں اور اپنے ریڈنگ مٹیریل میں ضرور دیکھیے یہ انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ